الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 408 تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پر بر جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و پر دس رشمتیں نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک وسلم ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربی الاخر الحمدللہ للہ جاری و ساری آج دوسری شب ہے اس کی اس ماہ مبارک میں ہمارے غوث پاک جو کہ ولیوں کے سردار ہیں شہنشاہ بغداد ہیں اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا عاشقان اولیاء اسے بڑی گیارہویں شریف بھی کہتے تو غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمتہ اللہ تعالی عخلاق کریمہ کیسے تھے کچھ اس کی ہم معلومات انشاءاللہ اللہ اس سلسلے میں حاصل کریں گے غوث پاک رضی اللہ تعالی کے اخلاق کریمہ میں یہ بھی تھا کہ آپ عہد کے وعدے کے پورا کرنے والے تھے اعداد ہے مسلمانوں کی کہ وہ وعدہ وفا نہیں کرتے بے وفائی کرتے اور یہ بہت ہی اعلی اور صاف میں سے ہے کہ قول کی پاسداری کی جائے اپنی بات کا پاس رکھا جائے جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے جو معاہدہ کیا جائے پیکٹ کیا جائے اس کا احترام کیا جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم صادق ہیں امین ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کی پابندی بھی ضرب المثل تھی اس کی مثالیں دی جاتی تھی اور غصے پاک جو کہ حسن حسنی حسینی سید ہیں والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں آپ نے بھی سچائی کو شعار بنایا حق گوئی کو شیعار بنایا وعدے کی پابندی کو شعار بنایا دین فطرت کا تقاضا بھی ہے ہمارے غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے گیارہ سال الیون ایئرز برج بغداد میں عبادت میں رہ کر گزارے یہاں تک کہ طویل قیام کے باعث لوگ اس برج کو اس جگہ کو برج عجمی کہنے لگے عجمی مینس غیر عربی اور ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی ہو عربی نہیں ہیں مگر آپ کی عربی ایسی کہ عربی بھی عربی سیکھ ہے غوثیہ جو غوث پاک سے منسوب ہے اگر اس کو کوئی پڑھے تو عربی اس کی بہت اچھی ہو جائے گی پانچ سورہ میں امیر علیہ سنت نے اس کو درج کیا ہے قصیدہ غوثیہ کو تو برحال اس برج کا نام اس جگہ کا نام برج اجنی پڑ گیا ہمارے سے پاک فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالی سے عہد کیا جب تک مجھے غیب سے کھانا نہیں ملے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا دراز مدت تک یہ کیسیت رہی فرماتے ہیں میں نے اپنا عہد نہیں توڑا جہاں تک کہ اللہ تعالی سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی اخبار القیار میں حضرت شیخ عبدالحق الحق محدود سے دہلی رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا مزید ہمارے غوثے پاک فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے مجلان سے بغداد قافلے کے ساتھ روانہ ہوا اب لوگ روانہ ہوتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر ایک ملک سے دوسرے ملک ایک ایک سال کے لیے پانچ پانچ سال کے لیے اور ولیوں کے شہنشاہ ولیوں کے سردار گیارہویں والے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر آپ دین کا علم سیکھنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوئے الحمدللہ دعوت اسلامی اس انداز کو زندہ کر رہی ہے جامعت المدینہ کے ذریعے جس میں طلبائی کرام مختلف شہروں سے مختلف ملکوں سے جمع ہوتے ہیں پاکستان میں الحمد للہ یو کے میں ساؤتھ افریقہ میں نیپال میں ہند میں الحمد للہ برل سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیلان سے بغداد روانہ ہوئے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے نانا جان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے تو راستے میں ایک ڈاکوں کا گروہ وہ حائل ہوا اور انہوں نے کافلے والوں کو لوٹ لیا ہمارے گاؤں سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لڑک پن ہے نوجوانی کا آئل فرماتے مجھے کسی ڈاکو نے کچھ نہیں کہا ایک ڈاکو میرے پاس آیا پوچھا لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے میں نے کہا ہاں ہے ڈاکو نے کہا کیا ہے میں نے کہا میرے پاس سونے کے چالیس سکے ہیں اس نے پوچھا کہاں ہیں میں نے کہا کبھی کے اندر ڈاکو کو یقین نہیں آیا اور وہ مزاق سمجھ کے چلا گیا دوسرا ڈاکو آیا اس نے بھی اسی طرح سوالات کیے فرماتے ہیں میں نے اسی طرح جوابات دیے اس کو بھی یقین نہیں آیا کہ چالیس سونے کے سکے ہوں اور یہ بتا دے کوئی یہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا برال جب سارے ڈاک سردار کے پاس جمع ہوئے تو سردار کو بتایا اب وہ مال تقسیم کرنے میں مصروف ہوئے کے سردار نے ہمارے غصے پاک رضی اللہ تو آئے انہوں کو بلایا اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے آپ نے وہی فرمایا چالیس سونے کے سکے سردار نے حکم دیا کہ تلاشی لو تلاشی لی گئی تو سونے کے سکے برامد ہوئے حیران ہو گیا کہنے لگا تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے ابھارا فرمایا میری امی کی نصیحت نے سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے نا اولاد کی تربیت کرنی چاہیے بچوں کو سچ کی تلقین کرنی چاہیے بچے کو وعدہ وفائی کی تلقین کرنی چاہیے بچوں کو نماز سکھانی چاہیے بچوں کو ہمیشہ سچ بولنے کا کہنا چاہیے تو دیکھیں ماں نے سمجھایا غصے پاگ نے اثر لیا اور کیا فرمایا مجھے میری ماں کی نصیحت نے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں سچ کہوں سردار بولا ماں نے کیا نصیحت کی تھی ہمارے غس پاک رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تاکید کی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا یہ سننا تھا کا سردار رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا اس بچے نے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا میں نے ساری عمر اپنے رب از سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف گزار دی اسی وقت وہ کا سردار اور سارے ڈاکو الحمدللہ تائب ہو گئے انہوں نے توبہ کر لی اور کافلے والوں کا لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا یہ حکایت لکھی ہے بہجت الاسرار میں جو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی کی سیرت پر بہت ہی مستند اور بہت ہی پرانی کتاب ہے نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہمارے غس پاک رضی اللہ تعالی ہو یہ ماں کا حکم مانا ایکوسے پاک کے چاہنے والوں ماں کا حکم مانتے ہم ہماری ماں کا تو انتقال ہو گیا اچھا انتقال ہو گیا کبھی ماں کی خبر پر جاتے ہو ماں کے لیے صالح ثواب کرتے ہو ماں کے لیے دعا کرتے ہو ماں کے نماز و روزے کا فدیہ ادا کیا ہے ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو اور یاد رکھیے ویکلی ایوری ویک ہر ہر ہفتے فوج شدہ والد یا والدہ کے پاس اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اچھے اعمال ہو تو اچھے پیش کیے جائیں گے برے امال تو برے پیش کیے جائیں گے جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں ان کے چہرے کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوتے تو وہ افسردہ ہوتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں تو یہ بھی فوت شدہ ماں باپ کے حقوق میں سے کہ گناہوں سے بچ کر ان کو رنجیدہ ہونے سے بچایا جائے تو آپ کی والدہ والد دنیا سے چلے گئے حقوق تو اب بھی باقی ہیں برال ہوش پاک رضی اللہ تعلن ہونے ماں کا حکم مانا سچ بولنے کی ترکیب فرمائی واد کی پابندی کی تو اس کی برکت کیا ہوئی کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعائے کی رقم محفوظ ہو گئی لوگوں کا لٹا ہوا مال بھی واپس آ گیا اور یہ ساٹھ ڈاکوں کا گروہ تائب بھی ہو گیا تو ماں باپ کا ہر حکم ماننا چاہیے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق ہو اور غوث پاک کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم غلامانِ اولیاء کو ہم غلامانِ نے غوث اعظم کو وعدے کی پابندی کرنی چاہیے ہمارے غصے پاک خود اشاد فرماتے ہیں. میں سفر میں تھا تو ایک شخص اس نے رفاقت کی یعنی ساتھ ہو لیا اور کہا کہ آپ جو حکم کریں گے وہ میں کروں گا فرماتے ہیں اس نے مجھے ایک جگہ بٹھایا اور یہ وعدہ کر کے چلا گیا جب تک میں نہ آؤں آپ یہیں رہیے گا شان کیا ہے ہمارے غوث اعظم کی سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میں ایک سال ون ایئر ایک سال تک بیٹھا اس شخص کا منتظر رہا ویٹ کرتا رہا انتظار کرتا رہا وہ شخص نہیں آیا ایک سال کے بعد آیا مجھے اس نے اسی جگہ بیٹھا دیکھا پھر وعدہ کر کے چلا گیا تین مرتبہ ایسا ہوا وہ شخص آتا وعدہ کر کے چلا جاتا آخری بار جب آیا تو اپنے ساتھ دودھ لایا اور روٹی لایا اور کہا میں خزر ہوں علیم مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں وہ سے پاک فرماتے ہم نے کھانا کھایا اور فراغت کے بعد حضرت خزر علی سلاط اسلام نے فرمایا اب اٹھی اور سیر و سرا سیاحت ختم کیجیے اور بغداد میں تشریف رکھیے لوگوں نے پوچھا تین سال تک آپ کیا کھاتے پیتے فرمایا زمین سے جو چیز مل جاتی اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے غوث پاک وعدے کے کتنے پابند ہیں ایک مہینہ نہیں سال نہیں تین سال آپ نے وہی قیام کیا اور یہ بھی عرض کروں حضرت خضر علی سولاۃ وسلام ان کے بارے میں یہ قول بھی ہے کہ یہ ولی اللہ ہیں اور یہ قول بھی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور اعلیٰ حضرت نے یہ فرمائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں و یہ سبحان اللہ ہمارے غوث پاک کی شان ہے کہ حضور حضرت خضر علی سلام بھی آپ پر کرم فرماتے تو ہمارے سے پاک کے اخلاق کریمہ اخلاق مینس عادتیں habits بیہیویئر رویہ برتاؤ کتنا پیارا تھا کہ آپ جس سے وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے اور ایمان والوں کی متقیوں کی یہی شان قرآن نے بیان کی ولم فون ابھی اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں اور آخر میں کیا فرمایا جو وعدہ وفائی کرتے ہیں جو وعدے پورے کرتے ہیں اللہ سے وعدہ کیا وہ بھی پورا کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اسے پورا کرتے ہیں پیرو و مرشی سے وعدہ کیا اسے پورا کرتے ہیں نکاح کے وقت زوجہ سے وعدہ کیا اسے پورا کرتے ہیں حکمرانوں کے وعدے پورا کرتے ہیں حکمران عوام سے وعدے کرتے ہیں اسے پورے کرتے ہیں جائز وعدے یاد رکھیے ناجائز وعدہ پورا کرنے کی اجازت نہیں تو ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا کیا کہنا کہ آپ وعدہ وفائی کرنے والے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرنے والے نیک طبیعت کے مالک ہیں بے شک اللہ تعالیٰ گم نام اور پرہیزگار بندوں کو پسند فرماتا ہے یا ایدین منو افو بال ایمان والو اپنے قول پورے کرو خرید و فروخت ہے اجارہ ہے کرایہ ہے نکاح ہے طلاق ہے کھیتی باڑی ہے زمین دینا ہے باہم سلاح کا معاملہ ہے کسی کو مالک بنانا ہے کسی کو اختیار دینا ہے یہ سارے معاملہ جو شریعت کے مطابق ہیں اسے پورا کرنا ہوتا ہے اور یاد رکھیے وعدے پورے کرنا افائے عہد کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے انبیاء کی سنت ہے میرے آقا علیہ تو سلام کے بارے میں بھی کہ آپ تین دن تک ایک شخص کے انتظار میں رہے تھے الحمدللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے تو وعدہ پورے نہیں کرتے یاد رکھیے اس کو لانتی کہا گیا اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت سارے انسانوں کی لانت نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا جو وعدے پورے نہیں کرتے تو یاد رکھیے اگر وعدہ کرتے وقت یہ ارادہ تھا کہ میں پورا کروں گا اب کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا تو یہ بے وفائی عہد شکنی وعدہ پورا نہ کرنا نہیں کہا جائے گا وعدہ کرتے وقت یہ نیت ہے کہ میں, میں نے کون سا پورا کرنا ہے تو یہ اس کو کہا جائے گا وعدہ شکنی اعلی حضرت نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا فتح رضویہ جلد ڈبل بارہ سفر سو جو شخص کسی سے ایک امر کا کسی بات کا وعدہ کرے اس وقت اس کی نیت میں فریب نہ ہو بعد کو اس میں کوئی حرج ظاہر ہو اس وجہ سے اس امر کو ترک کرے تو اس پر وعدہ خلاف وعدہ کا الزام نہیں وعدہ کیا کہ میں آپ کی دعوت میں آؤں گا وہاں گیا تو ناچ گانا ہو رہا ہے اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو نہ شرکت کرے یہ وعدہ خلافی نہیں ہے نماز کا وقت آ گیا اب چلا گیا تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے تو قربان جائیں غس اعظم رضی اللہ تعلن ہو کے کہ آپ بہت اعلیٰ سیرت کے مالک ہیں بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں اللہ ان کے صدقے ہمارے اخلاق بھی اچھے کر دے مرتبہ یو تیرا خالق نے بڑھایا ہم سنت مار گیا کوشیت میں آپ کر رہے ہیں مرتبہ ہمارے غس اعظم پر رحمت ہو کروڑوں رشمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو امین بجاہ ہند نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم